سبحانه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل جہلی اخراج ابن حبان فی في صحیفی في صحو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک لوگوں میں سے تین لوگ سب سے زیادہ سرکش ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی اللہ کے حرم میں کسی کو قتل کرے اللہ کے حرم میں کسی کو قتل کرے اور یہ حرم چاہے مقتل المکرمہ ہو جو کہ سر فہرست ہے اور یا تو مدینہ منورہ ہو حرم کے جو حدود ہیں مدینہ کے اندر بھی ہیں اور مکہ کے اندر بھی ہیں تو اللہ کے حرم میں اگر کسی کو قتل کرے تو وہ ان تین لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سرکش ہے دوسرا وہ شخص ہے جو غیر قاتل کو قتل کرے اصل میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو شریعت قاتل ہی کو قتل کی اجازت دیتی ہے اور وہ بھی خلیفہ وقت اور حاکم وقت قاتل کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے لیکن کوئی شخص دشمنی میں اتنا آگے چلا جائے کہ اگر قاتل کو نہ پائے تو قاتل کے بھائی کو باپ کو اس کے گھر والے کو قتل کر دے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اور آج بھی اس جہالت پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو زمانے جاہلیت کی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کسی کو قتل کر دے یعنی زمان جاہلیت میں جو دشمنیاں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں پھر لوگ مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے تو زمان جاہلیت کی دشمنی کی بنا پر کسی کو پائے اور قتل کر دے تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حرم میں یوں تو قتل کرنا کسی کو ویسے ہی جرم ہے بہت بڑا سنگین جرم ہے لیکن یہ گناہ کا کام حرم میں کیا جائے تو اس گناہ کی شناعت اور اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جگہ محترم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم قرار دیا ہے وہاں کسی کو قتل کرے یا اسی طرح سے اس عدیت سے بھی پتا چلا کہ جس نے قتل کیا ہے قاتل ہی کو سزا ملنی چاہیے قاتل کو چھوڑ کر کے اس کے گھر والوں کو سزا دینا اس کے گھر والوں پر زیادتی کرنا کسی کو قتل کرنا یہ اسلام میں درست اور جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے زمانۂ جاہلیت کے مسائل کو اور عداوت کو لے کر کے کسی کو قتل کر دینا آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے جیسا کہ کیا کہتے ہیں دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی اور لڑائی ہونے کے بعد سلح صفائی ہو گئی لیکن اس مسئلے کو لے کر کے اداوت اور دشمنی دل کے اندر ہے صلاح صفائی ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن عداوت دل میں ہے اس بنیاد پر جو ہے کسی کو قتل کر دینا یا غیر مسلم سے کسی سے لڑائی جھگڑا تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا اس بنا پر اس کو موقع پا کر کے قتل کر دینا تو یہ سب ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں عن الله بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان دیت الخطئی وشبہ الاعمد ما كان بالسوط والعصاء مئتم من الابل منہا ارباؤ نفی بتونہا الاجہا اخراجہ ابوداؤد الحدیث حسن حدیث صحیح ہے عبداللہ ابن بن براس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل خطا کی دیت اور شب عمد کی دیت سو اونٹ ہیں کسی کو تین طرح سے قتل کیا جاتا ہے یا کسی کا قتل تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو قتل عمد اسدن کسی کو کسی نے قتل کیا ایک ہے قتل خطا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن غلطی سے وہ قتل ہو گیا کوئی شکار کر رہا تھا گولی چلائی شکار پر لیکن کوئی سامنے آ گیا مر گیا اچانک کوئی جو ہے گاڑی کے آگے آ یہ قتل خطا ہے شبھے عمد قتل شبھے عمد یعنی وہ قتل جو قتل عمد کے مشابہ ہو اور وہ کون سا قتل ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت فرما دی جو کوڑے سے یا لاٹھی سے ہو یا کسی ایسی چیز سے ہو جس سے عام طور سے کسی کو قتل نہیں کیا جاتا کسی کو کسی نے کوڑا مارا کوڑے سے مارتے مارتے مار ڈالا ڈنڈے سے مارا ڈنڈے سے مار دیا اس کو تو یہ شبھ آمد میں آتا ہے جو قتل آمد کے بالکل مشابہ مطلب مشابے ہوتا ہے لاٹی ڈنڈے سے مارا گھوسے سے مار دیا آدمی مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا اور قتل شبہ آمد کی دیت سو اونٹ قرار دی ہے دونوں کی دیت جو ہے سو اونٹ ہوگی ان دونوں قتلوں میں قتل میں یعنی دونوں طرح کے قتل میں چاہے وہ قتل خطا ہو یا قتل شبہ آمد ہو اس میں قتل کرنے والے کو شاسن قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے دیت لی جائے گی اور دیت کتنے ہیں سو اونٹ ہیں جن میں سے چالیس اونٹنیا اونٹ ایسی ہوں گی جو حمل سے ہوں گی یعنی جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا اور تیس اونٹ اور اٹنیاں اور ہوں گے جن کی تفصیل پچھلے حدیث پچھلی حدیث میں ایک دو حدیث پہلے گزر چکی ہے وہ کیا ہے کہ سلاسون حقہ و سلاسون جزا تیس اونٹ یا اونٹنیاں وہ ہوں گے جو تین سال کے تین سال پورے کر چکے چوتھے سال میں داخل ہوں اور جزا تیس جزا ہوں گے جو چار سال چار سال پورے کر چکے ہوں اور پانچویں سال میں داخل ہوں تو اس طرح کے گویا کہ تین, تین قسم کے اونٹ دیے جائیں گے کس میں دیت میں اور اس, اس طرح سے چالیس اونٹنیاں ایسی ہوں گی جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے اور تیس جو ہے حقہ اور تیس جدا حقہ کہتے ہیں چوتھے سال میں جو اونٹ قدم رکھ چکا ہو چوتھا سال شروع ہو گیا ہو جس کا اور جزا جس کا پانچواں سال شروع ہو گیا تو اس طرح سے اس کی تفصیل ہے دیت کے تعلق سے والم نے عباس ندی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کال ہاد یعنی واد ہیم پچھلی حدیثوں پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں نے کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ انگلوں کے بدلے جو ہے انگلیوں میں کتنی دیت ہوگی ناک میں کتنی دیت کان میں کتنی دیت اسی طرح سے کئی چیزوں کا بیان ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ انگلیوں کے تعلق سے تمام انگلیاں برابر ہیں گویا کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ الخنسر البہام خنسر اس چھوٹی والی انگلی کو کہتے ہیں چھنگلی جس کو کہتے اور ابہام جو ہے انگوٹھے کو کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی دیت کے تعلق سے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں چاہے اس کو کاٹی ہو کاٹا ہو یا اس کو کسی نے کاٹ دیا ہو تو اس کی بھی دیت کتنی ہے 10 اور اس کی بھی دس اونٹ جبکہ دونوں کیا کہتے ہیں برابر نہیں ہے یعنی فائدے کے حساب سے فائدے کے حساب سے دونوں برابر نہیں ہے اس انگلی سے کم کام ہوتا ہے اس سے زیادہ کام ہوتا ہے لیکن اللہ کے سر فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہوں گے ابوداؤد اور ترمزی کی روایت میں ہے کہ دیت الساب انگلیاں کی دیت جو ہے وہ برابر, برابر, برابر ہے سب سب انگلیاں برابر ہیں ایک انگلی کی دیت جو ہے اگر کسی نے کاٹ دیا نقصان پہنچا دیا کہ بالکل اس کی انگلی خراب ہو گئی تلف ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ انگلوں کی دیت برابر ہے اسی طرح سے دانتوں کی دیت کیا ہے برابر ہے والاسنان اسنان سوا اسنی تو سوا کہ سامنے والے جو دانت ہیں اور جو داڑھ کے دانت ہیں دیت کے معاملے میں دونوں برابر ہیں کیونکہ داڑھ کے دانت اور جو ہے فائدے کے حساب سے سامنے والے دانتوں کا زیادہ فائدہ ہے بہ نسبت پیچھے والے دانتوں کے لیکن دیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی برابر قرار دی اور صحیح محبان کے اندر ہے کہ دیت اصابئی سوا اشرم من البلک السبا کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلوں کی دیت برابر ہے ہر انگلی کے بدلے وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدار قدني الحاكم وهو عند أبي داود النسي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى من, من وصله عمر بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا تھے سے یعنی درتے عبداللہ اب نے بن عاص سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علاج کیا کسی کو دوا دیا جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے ہاں ڈاکٹری میں وہ مشہور نہیں ہے ہاں ڈاکٹری اس نے پڑھی نہیں اس کے پاس معلومات نہیں ہے لیکن اس نے کسی کو دوا دے دی اور وہ آدمی مر گیا یا اس کا کوئی عضو جو ہے وہ معطل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وہ کیا ہے ضامین ہے اور زماندار ہے اس کو وہ ادا کرنا پڑے گا جو بھی یعنی اگر وہ جو ہے ایسا ایسی دوا دی, دی جس سے آدمی مر گیا تو اس کو جو ہے شاسن قتل کیا جائے گا یا اگر دیت پر راضی ہو جائیں گی تو لیکن کیسا جو آدمی جانتا نہ ہو دوا کے بجائے زہر دے دیا کسی کو پتا نہیں ہے دوا دے دیا ریکشن کر گیا آدمی مر گیا تو اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر ذمہ دار ہوگا یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیحہ میں ذکر کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے حسن ہے محقق نے یہاں پر جو لکھا ہے وہ ضعیف کہا ہے اور میں پہلے شاید بتا چکا ہوں آج بھی یاد آئی بات تو بتا دوں کہ اس کتاب کی بلوغ المرام کی حدیثوں کی تخریر جو ہے حافظ زبیر علی زعی نے کی ہے اور وہ اس معاملے میں متشدد ہیں اس معاملے میں وہ متشدد ہے ذرا سی اس پر جو ہے یا اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو کیا کہتے ہیں اس کی کئی سندیں آتی ہیں اور کئی سندیں مل کر کے وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو حسن کہتے ہیں بہت سارے علماء لیکن زبیر علی ضئی رحمۃ اللہ علیہ کا منحط جو ہے وہ ذرا سا سخت ہے اس معاملے میں ضعیف وغیرہ قرار دینے میں لیکن یہ حدیث کیا ہے شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور مانا کے اعتبار سے بھی صحیح وعنه رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ فلم روا احمد ولا وزاد احمد والاب ان كلهن عشر من ابل صحاب ابن خزیمہ ابن الجار یہ حدیث بھی حسن ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زخمے کے بارے میں جو ہڈی کو کھول دے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی دیت جو ہے پانچ پانچ, پانچ اونٹ ہے کسی نے کسی کو زخمی کر دیا مار دیا اس کی ہڈی کھل گئی اور جو ہے اس کی ہڈی نظر آنے لگی تو ایسی صورت میں اس میں ہاں پانچ اونٹ اس کو دیت میں دینا پڑے گا یہ مسرت احمد اور سرون اربا کی روایت ہے محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ بھی زیادہ کیا ہے کے بل اسوا ان کو لہن اشرم تمام انگلیاں برابر ہیں اور ہر ایک انگلی کے بدلے دس اونٹ دیا جائے گا وَعَنْهُ اللہ تعالى عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل و اہل ذمت نسو اقلی المسلمین رح احمد الربا داود دیت المعدی نسف دی ولی نسائی اقل المر اقل رجول حتہ ابلغ السا ابن حزیمہ <سلام> یہ حدیث جو ہے حسن روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الذمہ یعنی ذمی شخص کی دیت مسلمان کی دیت کے آدھی ہوگی مسلمان کی دیت کے آدھی, کی آدھی اس کی جو ہے دیت ہوگی اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو کساسن کیا مسلمان کو قتل کیا جائے گا نہیں قتل کیا جائے گا پھر اس کی دیت ہوگی تو دیت کتنی ہوگی پوری دیت دینی پڑے گی سو اونٹ یا اس کے آدھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں فرماتے ہیں کہ مسلمان کی دیت سے آدھی اس کی دیت ہوگی اور ابوداؤت کے سرن ابو داؤت کے اندر یہ لفظ ہے کہ دیت المعاحدی نصف دیت الحرری معاحد کی دیت آزاد شخص کی دیت کے آدھے کے برابر ہے اصل میں دمی کس کو کہتے ہیں ذمی اس شخص کہتے ہیں کہ جو اسلامی سلطنت میں رہے ٹیکس دے کر کے حاکم وقت کے ذمے میں ہو اور اس نے اس کو امان دے رکھا ہو تو اس کو ذمی کہتے ہیں اور ایک معاہد ہوتا ہے معاہد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہو کہ نہ تم ہم سے لڑائی کرو گے اور نہ ہم تم سے لڑائی کریں گے جنگ مدی کا اعلان ہو جائے اگر کسی نے ہاں جنگ مندی کے ایام میں کسی مخار جو ہے کسی دوسرے ملک جس سے معاہدہ ہوا ہے اس سے اس کے اگر کسی کسی شخص کو قتل کر دیتے ہیں تو دیت دینی پڑے گی لیکن وہ کتنی دیت ہوگی آدھی دیت ہوگی آگے سرنس کے الفاظ ہیں کہ عقل المرت مثل عقل قلح حتیہ الثلث من دیتها یہ حسن حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے مسلے ہے کہاں تک ون تھرڈ تک ایک فلوس تک ایک فلوس تک مرد اور عورت کی دیت برابر ہوگی ایک فلوس کتنا ہوتا ہے فلسط دیا ون تھرڈ کتنی ہوتی ہے ہاں تھرٹی تھری اگر کسی عورت کی دیت جو ہے ایک سلوف سے کم ہے یا اولس ہے تو اس کی دیت مردے کی دیت کے برابر ہے اور اگر اس کی دیت اس سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو ایک ون تھرڈ ہی دیا جائے گا جیسے مردے کی اگر چار انگلیاں کسی نے کاٹ دی تو کتنی دیت ہوگی چالیس عورت کی اگر جو ہے چار انگلیاں کٹ گئیں تو عورت کی کتنی دیت ہوگی اس حساب سے تین دیت ہوگی اگر مرد کے حساب سے دیکھا جائے تو چالیس ہوگی دس دس کر کے لیکن چونکہ ایک سروس سے اس کی دیت زیادہ بڑھ رہی ہے اس لیے دیت کے معاملے میں وہ مرد کے آدھے پر رہے گی دیت کے معاملے میں مرد کی دیت کے آدھے پر رہے گی شریعت کی مسئلہ یاکمت حکمت اس کی چار انگلیاں اگر کٹ جائے تو تیس بنے گی اس سے زیادہ نہیں دیں گے مرد کی چار انگلیاں کٹ گئی تو اس کو چالیس دینا پڑے گا چالیس ووٹ دینا پڑے گا جی وہ تیس کا مطلب یہ کہ اچھا سے تینتیس ہے ہاں جی جی اب جو ہے مطلب کہ اگر تین تین انگلوں کی دیت کے برابر دیں گے نا اس کو آدھ نہیں کریں گے ہاں دیے تھے قتل وہ اس کے ون تھرڈ دیں گے ون تھرڈ تک مرد کے برابر لیکن مرد کی اگر تین की کٹی اورت کی بھی تین انگلیاں کٹی تو دونوں کو برابر برابر لیکن اگر عورت کی چار کٹی مرد کی بھی چار کٹی تو عورت کو تیس, تیس, تیس ہی ملے گی تیس اونٹ ملیں گے اور مرد کو چالیس اونٹ ملیں گے مرد کی ضروریات اور سب ساری چیزیں ہوتی ہیں ہاں عورت کو اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے معاملے میں قتل کے معاملے میں مرد عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا عورت مرد کے بدلے قتل کی جائے گی اس میں برابر ہے کیونکہ وہ قتب نے عالم فی ہے انفس جی اس میں جو ہے وہ ہے اور یہ دیت جو ہے وہ عورتوں کے عورت کی جو ہے وہ زخم وغیرہ جو ہے نا جیسے انگلی کاٹنے کی یہ سب معاملے یہ اس تعلق سے دیت اس کی ون تھرڈ سے کم ہوگی لیکن اگر عورت کو قتل کر دیا جائے اور اس کو اس کے جو مقتولین راضی ہو جائے کہ ہم دیت لیں گے تو وہاں پر پوری دیت دینی پڑے گی جی سو اوٹ دینی پڑے گی یہاں پر یہ زخم وغیرہ کے تعلق سے جو ہے دیت ہیں وأن هو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الشبه العمد مقلض مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزوا الشيطان فتكون دماؤ بين الناس في غير ضغينة ولا حمل اصلاح اخرجه الدارقطني وضعفه والحديث حسن ايه حسن حدیث ہے امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب عمد کی دیت شب عمد سمجھ گئے کہ نہیں جی شب احمد یعنی قتل خطا کے مشابہ جی لاٹھی ڈنڈے سے لڑائی جھگڑا ہوا اور کسی کی موت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب عمد کی دیت جو یہ مغلو ہے مغلث کا مطلب پوری دیت ہے یہ قتل عمد کے برابر ہے یعنی جو قتل عمد کی جو دیت ہوگی اس کے برابر ہے لیکن شب عمد کا قاتل جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا شب عمد کا قاتل قتل نہیں کیا جائے گا اس میں دیت ہی لی جائے گی جی قتل عمد کا قاتل شاسن قتل کیا جا سکتا ہے اگر مقتولین کے وہ راضی نہ ہوں اگری نہ ہوں تو شاسن قتل کیا جائے گا لیکن شبہ آمد میں قتل خطا میں قتل نہیں کیا جائے گا وضاء اور وہ شب آمد کیسے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر مزید ایک وضاحت فرمائی وہ یہ کہ شیطان بیچ میں کود پڑے اور لوگوں کے درمیان جو ہے خون خرابہ ہو جائے بغیر جو ہے کینا اور بغیر جو ہے, جو ہے یہ تلوار یا کیا کہتے ہیں اسلحہ اور ہتھیار اٹھائے ہوئے بغیر ہتھیار اور بغیر اس کے ایسے ہی شیطان بات بات میں کود کر کے بیچ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ با کوئی بات نہیں ہوتی شیطان بیچ میں کسی سے کچھ کرواتا ہے اور پھر آپس میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے تک بات ہو جاتی ہے تو یہ ہے شب ہے آمد کی اس میں کسی کی جان چلی گئی لیکن اگر اس میں ہاں اگر اس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اس طرح کی لڑائی میں اگر تلوار اٹھا لیا گولی بندوق اٹھا لی اور اس میں کسی کو مار دیا تو شبھے آمد نہیں ہے وہ وہ کیا ہے قتل آمد ہے وہ شبھے آمد میں یہ ہے کہ بغیر اس میں ہتھیار ہتھیار نہ عام طور سے لاٹھی ڈنڈے سے جو ہے ہاتھ پاؤں سے آدمی جو ہے وہ لڑائی کرے تو اس لیے اس کو شبھے آمد کہا جاتا ہے ابن عباس ندی اللہ تعالی عنہما قال قتل رجل رجلا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل البی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ الفن روا الربا اور جہن وابو حاتم حاطم حدیث حسن ہے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت کتنی مقرر کی بارہ ہزار درہم بارہ ہزار درہم معلوم یہ ہوا کہ اصل جو ہے دیت میں اصل سو اونٹ ہے سو اونٹ ہیں اور جن کی تفصیل بتائی گئی ہے لیکن اگر کچھ ہاں لوگ پیسے والے ہوں تو اس کا اندازہ لگایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج بھی وہ نہیں ہوگا کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اصل اونٹ ہے اس کی حس... اس کے حساب سے جو ہے دینار اور درہم اور آر... ڈالر اور روپے پیسے ریال لیے جا سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے یہ ضروری ہی نہیں کہ اونٹ خرید کر کے دیا جائے جی تو... تو... دیکھیے اگر کسی نے کسی کا گلا گھوٹ کر مارا ہے تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا قتل عمد کہا جائے گا اس لیے کہ یہ رگ جو ہے یہ جان اگر آدمی نے ہاتھ سے دبا دیا ایسے دبا دیا کسی ذریعے سے رسی سے گھوٹ دیا تو عام طور سے اس طرح پر قتل کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے. جی جی ہاں جی ہاں جس میں جس، ان وہ تمام چیزیں قتل عمد میں آئیں گی جس میں کہ امکان ہوتا ہے 99% فیصد امکان ہوتا ہے کہ قتل ہو جاتا ہے آدمی تو وہ سب ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی اس میں وہ قتل خطہ نہیں کہ ہاں بھائی, کسی نے کسی کو جو ہے وہ پہاڑ پر سے گرا دیا تو سمجھا جائے کہ اس کو قتل خاطہ مانا جائے گا نہیں قتل خطہ نہیں یہ قتل آمد ہے کسی نے یا اسی طرح سے کسی نے جان بوجھ کر کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی چھوڑ دیا کسی نے جی چھوڑ دیا جی? ہاں جی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہے زہر زہریلا صاحب چھوڑ دیا زہر دے دیا زہریلا انجیکشن لگا دیا وہ سب ساری چیزیں اس میں قتل عمد میں یا کسدن قتل میں وہ چیز شامل ہو جائے گی نبی رمتال اط النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معی ابنی فقال منہادہ فقل تو ابنی و اش دبی و اما ولا تجنی وابو ابن ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہاں اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو میں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں گویا کہ تاکیدد کے طور پر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ نہ تو وہ شخص وہ آپ کا بیٹا آپ کے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور نہ آپ اس کے جرم کے ذمہ دار ہوں گے اس سے کیا پتا چلا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا باپ کو نہیں ملے گی باپ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی سزا پانے کے تعلق سے سزا پانے کے تعلق سے بیٹے نے کسی کو مارا ہے تو باپ کو سزا نہیں دی جائے گی ابھی پیچھے جو ہے پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ قاتل کے علاوہ دوسرے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا یا اس کو نہیں سزا دیا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے یہ غلطی کی تو باپ کو مارنے لگے کوئی یا بیٹے باپ نے غلطی کی تو بیٹے کو سزا دی جائے یہ شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ اللہ سے کہ کوئی گناہگار نفس سے دوسرے گنہگار نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جیسے جی اور کم ہوا ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی جو بڑے لوگوں کو سزا دی جاتی تو اب اگر اس کو بچہ سمجھ کے اگر اس کم سزا دی جاتی ہے چھوڑ کے دیا جا رہا ہے اس تو اس کی تربیت میں اس ماں باپ کا ہے کہ اس کو ایسی تربیت کے بڑے ایک دوسرے بچے کو ختم کر دیتا ہے تو مطلب جرمانہ ان کو بھی کچھ جرمانہ لگایا جائے گا یا کوئی ٹریشن لگایا جائے گا یا کہ وہ دیکھیے شریعت کا سوال یہ ہے کہ ابھی شاید کسی اسکول میں کوئی حادثہ ہوا انڈیا میں اور کسی بڑی, بڑی کلاس کے بچے نے چھوٹی کلاس کے بچے کو قتل کر دیا تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ قاتل بالغ ہے کہ نہیں اگر قاتل بالغ ہے تو شاسن اس کو قتل کیا جائے گا قاتل اگر بالغ ہے یہ اپنے ہندیا انڈیا یا پاکستان وغیرہ کی لا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت میں بلوغت کے بعد پھر مکلف ہو جاتا ہے انسان گناہ لکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا رفع القلم عن ثلاث تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے ہاں کون کون لہ بتائیے آپ بچہ یہاں تک کے بالغ ہو جائے منائے حتہ استحق اور سویا ہوا جاگ جائے اور پاگل شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے تو بچہ جب بچہ کس کو کہتے ہیں جب تک بالغ نہ ہو بالغ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ کسی بچے کو قتل کرتا ہے تو اس کو سزا شریعت کی روشنی میں قصاصن اس کو سزا دی جائے گی رہا مسئلہ جو ہے اپنے ہاں کے قانون کا تو قانون جو ہے اس کا جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے قانون میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں البتہ منظور بھائی کے سوال یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت میں ماں باپ کا بھی دخل ہے تو ان کو بھی جو ہے جرمانہ وغیرہ پڑھنا چاہیے تو عام طور سے دیکھیے بچے آج کل کے خاص کر کے ماں باپ, کو ماں باپ تو بہت اچھا بنانا چاہتے کوئی ماں کوئی باپ جو ہے اپنے بچے کو قاتل نہیں دیکھنا چاہتا ہے جو ہے خراب بدماش نہیں دیکھنا چاہتا تربیت کرتے ہیں لیکن ماحول اور اس دور کی سوسائٹی کا ایسا اثر پڑ رہا ہے کہ بچے جو ہے اس طرح کے جرائم اور خاص کر کے جہاں اس طرح کے جرائم ہوں اب بچے اب واقعی بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کل کے دور پہ بچے جتنے بھی گیمز دیکھتے ہیں جتنے بھی اس طرح کے سیریل دیکھتے ہیں گیمز ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے جرائم کیے جاتے ہیں اس طرح کے جرائم کیے جاتے ہیں تو اب وہ بچے سب تربیت پاتے ہیں اور پھر اگر کیا کہتے ہیں بچہ پندرہ سولہ سال کا ہے تو یہ پھر کارٹون سے ہٹ کر کے وہ بڑے بڑے جرائم کی چیزیں دیکھتے ہیں ہاں تو اس میں ماں باپ کا اور پھر موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں قتل وغیرہ کی وارداتیں بڑی ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں فلاں ایسے طریقے سے اور کئی ایسے سارے گیمز وغیرہ چلے ہیں سیریل وغیرہ ایسے چلے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں یہی سکھایا ہی جاتا ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ بہت یہ عام ہے یہ چیز اللہ تعالی رحم فرمائے سب پر ایک سیریل چلتا ہے مجھے بتایا لوگوں نے اور کت بھی میں نے بھی اندازہ کرنے کے لیے وہ کیا کہ ایک سی آئی ڈی سیریل چلتا ہے سی آئی ڈی سیریل چلتا ہے اس میں تو وہ پورا جو ہے سیریل ہی اسی پر وہ ہے کہ کسی کا قتل ہوتا ہے پھر اس کی چھانبین ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور باقاعدہ قتل کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور کیسے قتل کیا اور کیا ہے تو اب اس سے جو جرائم بڑھیں گے قتل کا باقاعدہ طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسے ایسے طریقے پر قتل کیا تو اب جو ہے بچے یہ سب ساری چیزیں دیکھتے ہیں جب یہ سب ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اب ان کو اگر قتل کرنا ہوتا ہے تو ڈرامائی انداز میں فلمی انداز میں قتل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے اب ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا البتہ البتہ بھی دیت وغیرہ کی بات چل رہی نا تو اگر دیت کی بات آئے گی تو جو ہے قاتل کے عاقلہ پر وہ ذمہ داری ڈالی جائے گی سب مل کر کے وہ دیت ادا کریں گے سب مل, مل کر کے ادا کریں گے کیونکہ خاندان کا معاملہ ہے اور خاندان کے سوار سارے لوگوں کو اس میں شریک ہونا پڑے گا چاہے وہ وارث ہوں یا نہ ہوا وراثت, وراثت پانے والے ہوں یا نہ ہوں صرف ایک شخص پر جانی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا شریعت کی بہت ساری چیزیں مسلحت کے طور پر ہیں کیوں ایسا ہے اس لیے ایسا ہے کہ آج اس کے ساتھ یہ معاملہ سرزد ہوا ہے کل ہو سکتا ہے دوسرے کے ساتھ ہو جائے تو اب اس لے کوئی اتنا بڑا اتنا زیادہ مال ہے اتنی بڑی مقدار میں یہ جرمانہ ہے کہ اس کو جو ہے سب مل کر کے ادا کریں بات واضح ہو؟ بچوں کی اسلامی اور دینی تربیت پر فروان چڑھانا تربیت کرنا بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور سارے بہت آتے ہیں ہاں لیکن پھر بھی کمیاں رہتی ہیں تربیت میں کمی ہو جاتی ہے ہوتی ہے موجودہ وقت میں اور خاص کر کے بہرحال دعائیں بہت زیادہ ماں باپ کو کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک صالح بنائے خود ہم کو اور ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے ہاں بہت سا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تربیت میں جو ہے وہ چوک جاتے ہیں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا اچھا ہوتا خاص کر کے بچوں کے معاملے میں سختی برتنے کے معاملے میں کئی بار میں خود سوچتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا اس طرح سے سختی کر دی گئی مار پیٹ دیا گیا بچوں کو لیکن اگر اس کو ہم اس انداز سے کرتے تب بھی یہ معاملہ کیا کہتے ہیں ہو جاتا اب دیکھیے اس وقت ایسے حالات میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آتی ہے ہاں کہ ان رفق لا يكون فیشے ان الا زانہ رفق نرمی جس چیز میں ہوگی نرمی جس چیز میں اپنائی جائے گی وہ چیز اچھی ہو جائے گی مزین ہو جائے گی ولاشان اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے گی ہٹا دی جائے گی جس چیز میں نرمی نہیں پائی جائے گی شدت اپنایا جائے گا تو وہ چیز کیا ہوگی ایبدار ہو جائے گی بری ہو جائے گی تربیت کے معاملے میں خاص کر کے اللہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر والدین اور میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی شامل ہوں کہ تربیت بچوں کی تربیت کے معاملے میں جو ہے زیادہ تر والدین سختی اپناتے ہیں زیادہ تر والدین جو ہے وہ سختی اپناتے ہیں ہاں جبکہ اگر نرمی اپنایا جائے تو یہ معصوم بچے بہت اچھی طرح سے بن جائیں گے بہت اچھی طرح سے ان کی تربیت اچھی طرح سے ہو جائے گی لیکن اب کیا ہے کہ سختی اپنائی جاتی ایک بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو مار دیا اب چھوٹے بچے پر رحم کھا کر کے بڑے بچے کو سزا دی گئی سزا دی جائے لیکن جو ہے لیکن یہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بڑے اور چھوٹے میں وہ رنجش پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں مار کھایا ہوں تو یہ سب ساری چیزیں ہیں یہ سب ساری چیزیں سوچنے کی ہے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچے ہیں یہ بچے آپس میں جو ہے کھیل کود کریں گے پھر وہ ایک ہو جائیں گے پھر وہ ایک ہو جائیں گے لیکن جو دوریاں ہوتی جاتی ہیں کہ بڑے چھوٹے کی وجہ سے اور ہم کو فلاں کی وجہ سے سختی کی, کی گئی ہمارے اوپر تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے تربیت پر غلط اثر غلط اثر ڈالتی ہیں اللہ تعالیٰ بچوں کو ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے اور ہم سب کو ان سے پہلے نیک صالح بنائے آمین درس ختم. آج کا ادرس یہیں تک روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درسے میں شدید سے پڑھی جائیں گی صلی اللہ علیہ نبینا محمد علیہ و صابد نائن سلحان اللہ دس